إن هذا إلا سحر مبين اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے وَكُنَّا تُرَابًا <لَمَبْعُوثُم> بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے او اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں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 ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے فإنهم العذاب پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے كذلك نفعل بالمجرمين ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں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 کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں بل جاء بالحق نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں لذائق العذاب بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو وما تجزون الا ما كنتم تعملون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 گویا وہ محفوظ انڈے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے قال منهم كان لي ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا لمن جو کہتا تھا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 کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں وما نحن ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا ذا بے شک یہ بڑی کامیابی ہے ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت فتنة ہم نے اس کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے في وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اگے گا كأنه اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر فإنهم منها منها سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے ثم إن لهم عليها لجوبا من پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا ثم اِنَّ پھر ان کو دو کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں, انہوں, آباء آباء انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں وَلَقَدْ اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے وَلَقَدْ فِيهِم اور ہم نے ان میں متنوع کرنے والے بھیجے كيف كان سو دیکھ لو جن کو متنوع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا اللہ عباد اللہ ہاں اللہ کے بندگانے خاص کا انجام بہت اچھا ہوا وَلَقَدْ اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی هُمُ اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے عليه في اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا سلام نوح یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے غریب پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وَإنَّ مِن اور انہیں کے پیرووں میں ابراہیم تھے ربه بقلب جب وہ اپنے پروردگار کے پاس ایپ سے پاک دل لے کر آئے ابھی جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے الہ آلہ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں پھر ان کو دہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ما انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو واللہ خلقكم وما تعملون حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے قالوا بنو وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو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 تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی الگ نہ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 نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے من اور ہم نے ان کو اس حق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے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 ہوں میں الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیما سے نجات بخشی هم هم الغالبين اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے الكتاب اور ان دونوں کو کتاب واض المطالب عنایت کیوں مستفید اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا عَلَيْهِ مَا فِي اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا سلامٌ عَلَى موسیٰ کہ موسا اور ہارون پر سلام كذلك بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں انہما من عبادنا وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَإِنَّ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ قَالَ أَلَا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں بعلاً احسن الخالقين کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو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 ہاں اللہ کے بندگانے خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا سلامٌ سین پر سلام ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے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 پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا وَإنَّكُم لَتمرون عَلَيْهِم اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اَفَلَا اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ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 پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے لَلَبِثَ الى يوم تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے وَهُوَ سَقِيم پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا وَأَن بَتْنَا عَلَيْهِ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 من لا ولد اللہ وإنهم کیا اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے ما کیف تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو أفلا بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے أم سلطان یا تمہارے پاس کوئی سری دلیل ہے تم اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کروان اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اللہ عن یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اللہ عباد اللہ مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے فَإنَّكُم وما سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو تم اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے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 عندنا ذكرا من کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں سو انقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا ولقد سبقت لعبادنا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے انہم لهم کہ وہی مظفر منصور ہیں و جندنا لهم الغالبون اور ہمارا لشکر غالب رہے گا فتول عنهم حتى